قوا الیٰ علیٰ کواصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مادری چینل کے ناظرین آج ہم سے اشرائے مغفرت بھی رخصت ہو چکا ہے اور اب اشرا جہنم سے آزادی ہمیں نصیب ہوا ہے یہ عشرے کے آتے ہی ایک تو یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہمیں ملا پھر آج کی رات یعنی اکیسویں شب اسے تاک رات یہ تاک ہے یعنی تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس یہ پانچ راتیں تاکراتے کہلاتی ہیں ان میں شب قدر تلاش کرنے کی ہمیں رغبت دلائی گئی ہے ہم اس شب قدر کو تلاش کریں تو آج کی رات ان مائنڈوں پر بھی بری با برکت اور مقدس رات ہے پھر آج کی رات سے دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ آشیقان رسول اعتکاف کی سنت ادا کرنے کی نیت سے اللہ کے گھر یعنی مساجد میں دھرنا دے دیتے ہیں جی ہاں یہ بھی یہ دھرنے کا کر کے اللہ کے حضور دھرنا دینا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اب تو مغفرت کی بھیک لے کر لوٹوں گا تو یوں دھرنا دے دیتے ہیں اور گھروں میں کئی اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں جو کہ مسجد بیت کی ترکیب بنا کر وہ اتقاف کے لیے اہتمام کرتی ہیں تو یوں اس آخری اشرے میں کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کرنے کا رجحان اور عبادت کرنے کی طرف توجہ زیادہ مائل ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ 21 شب جو آتی ہمیں ملتی ہے اس کو خاص نسبت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات مبارک سے بھی اس کو نسبت حاصل ہے کہ آپ کی شہادت اکیس رمضان المبارک کو ہوئی جو کتابوں میں لکھا گیا تو یوں بہت سارے اس میں وہ برکتیں ہیں رحمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں یہ رات تو یقیناً ان راتوں یہ رات اور اس طرح اب جو آخری اشرے کی رات ہے ان تمام راتوں کو فضولیات میں ضائع کرنے کے بجائے جو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ بیس روزے ہمارے گزر گئے اور ہم جو سوچ کر رمضان المبارک کو ہم نے جو پانے کی کوشش کی تھی یکم رمضان المبارک کو جو ہماری نیتیں تھیں ایک توجہ تھی رمضان و مبارک میں یوں یوں کریں گے وہ کیفیت تھی ایک سب بہت ساروں کی کیفیت ہوتی ہے اتنا قرآن پڑھ لوں گا اتنے درشریف پڑھ لوں گا اتنی نفرے پڑھ لوں گا اتنی دعائیں پڑھ لوں گا جناب مسجد میں اتنی دیر تک بیٹھا رہوں گا تو میری کوئی جماعت نہیں جائے گی تو کوئی طرح بھی میری نہیں چھوٹے گی میں یوں بھی کروں گا میں یوں بھی کروں گا میں خاموش رہوں گا نگاہ نیچی رکھوں گا اور بد نگاہی نہیں کروں گا فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا گانے بازے نہیں سنوں گا نہ جانے طرح طرح کی نیتیں کرنے والے کرتے ہیں اور پھر کون کس نیت پر ثابت قدم رہ پاتا ہے نہیں رہ پاتا اس کا اندازہ سب کر سکتے ہیں تو یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو یہ جذبہ اور ان کے یہ احساسات ہیں کہ اتنا با اور مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے اور ہم اس ماہ کو اس ماہ مہمان کو اس ماہ غفران کو ہم اس انداز سے گزارنے کی نیت کرتے ہیں اور وہ اپنی نیتوں میں کم حق کو کہا جائے یا ایک بہت بڑا حصہ نیت کا ضائع بھی ہو جاتا ہے کم حقوق پر عمل نہیں کر پاتے تو اس طرح کی اب جن کو رمضان آیا چلا گیا ان کو اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں دی ان سے اب میں کیا بات کروں کہ اتنا عظیم اور اتنا کریم مہمان جب ہمارے گھر آئے اور آئے بھی یوں کہ بس ہمیں اتاؤں پر رکھتا ہے پر رتا ہے پر رتا کرتا چلا جائے تو نہ اس کے آنے کی مطلب وہ آدمی جس کو وہ مسرت خوشی اور ایک جذبہ ہوتا ہے وہ اور نہ اس کے جانے کا وقت جب قریب آئے اس کے مطلب جو رنجیدگی ہوتی ہے وہ اس کی کوئی فیلنگس ہی نہیں ہے اس کے کوئی احساسات ہی نہیں ہے وہ اس بات پر جب غور کرتا ہی نہیں ہے تو اس بےچارے کے لیے دعائی کی جا سکتی کہ اللہ تعالی اس کو ہمیں رمضان عطا فرمائے رمضان مبارک کی محبت رمضان مبارک کے مقام و مرتبہ اور جو اس کا جو ہے برکت ہے اس کی, اس کی اس کی محسوسات اس کی فیلنگس اس کو بھی عطا کرے البتہ جو گزر گیا اب ہم اس کو لوٹا نہیں سکتے اس کو واپس لا نہیں سکتے تو اب جو بچ گیا ہے اس کو اچھے سے اچھا گزارنے اور پچھلا بھی کچھ اتارنے کی میں مدنی التجا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو میرے لیے بھی دعا کریں خاص دعا کریں کہ یہ ماہ مغفرت کا ذریعہ ہو جائے ہم بخشے جائیں ہماری مغفرت ہو جائے وہ فہرست جو مخفرت والے بندوں کی تیار ہوئی ہو جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لکھ لیے ہوں جن کو اس نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا کرے کو گناکار کا نام بھی اس میں آ جائے اب سب کا نام اس میں آ جائے اور ہم اس کی رحمت سے بخش دیے جائیں اس کے کرم سے بخش دیے جائیں جہنم کی آگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا دوزب کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس رب کی ناراضگی بہت سخت ہے اس کا غزب حد بہ انتہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا شرح ہمیں نصیب ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ تاک رات یعنی اکیسویں شب نصیب ہوئی ہے اور آج خاص مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہادت کی رات بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے وہ خود فرماتا ہے میری رحمت میرے گزب پر حاوی ہے جب کوئی بندہ ندامت کرتا ہے ندامت آئے تو صحیح نہ افسوس ہو تو صحیح اقمال جرم ہو تو صحیح خطاؤں کو قبول کرنے کا جذبہ آئے تو صحیح کہ مولا غلطی ہو گئی بولا پھر سے غافل لے گئے بولا اب جو بچ گیا ہے اچھا گزر جائے اور جو برا گزرا اسے معاف دے اس کی رحمت بہت بڑی ہے ہمیں خلوص نصیب تو ہمیں توجہ نصیب تو ہو کہ ہم خلوص دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حقیقی معینوں میں عرض کر لیں ایک کاش اس حال میں ارد کریں کہ ہمیں اس کے سوا کوئی نہ دیکھے اب میں یہاں بیٹھا سب کے سامنے یہ کر رہا ہوں اچانک کیا چیز ہے یہ اللہ تعالی معاف کر دے اور خب جا سے ریا سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے اور ایسا انداز نصی فرمائے کہ اس کے سوا ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا اور ہم صرف اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کو چھکا کر آس بہا کر اس سے معافی مانگے اپنی کوتاحیوں کی معافی مانگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اپنی غفلتوں غفلت کی معافی طلب کرے کہ عجب قبولیت کی وہ گھڑی ہو اتاؤں کی وہ گھڑی ہو اور ہمارے نام پر بھی مغفرت کا پروانہ جاری ہو جائے اس رب کی ہمیشہ ہمیشہ کی رضا ہمارا مقتر بن جائے ایمان کی سلامتی پر اس کی رحمت کی مہر لگ جائے کہ اس بندے کا ایمان برباد نہیں ہوگا اگر ایمان برباد ہو گیا ایمان تو دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا ہلاکت و بربادی اس رب کی رحمت سے ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے دعا کیجئے آج تو خاص دعا ہی ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسم نظر مانگ لو پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے خدا وقت لائے سمدی میں چلے خدا وقت لائے ہم سب متی چلے خدا وقت لا ہے ہم سب مدینے چلے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزی نے چلے سب کے منزل کی جانب سفی نے چلے میری سوائن دعا آج کی رات ہے مومینو ہاؤ گنجے سخا لٹ لو لوٹ لو اے مریض و شفا لٹ لو آسی و رحمت مصطفیٰ لٹ لو لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری مشق پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوانو آج کی رات ہے بڑی بارد مبارک, مبارک, بارد مبارک رات ہے اور پھر اس رات کو خاص نسبت ہے اس بولا کائنات مولا مشکل خشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے جو شہنشاہ ولایت ہیں آج انہیں کی سیرت کے مبارک سیرت کے چند مبارک پہلو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں برکتیں عطا فرمائی فیطان مدینہ میں جو باب المدینہ کے اسلامی آئی ہیں میں ضرور ارض کروں گا اتقاف اگرچہ آپ نے نہیں کیا لیکن اب اپنا وقت فیطان مدینہ میں گزاری گھر کے افراد ان کو دھکا مارے مدنی دھکا جاؤ فیطان مدینہ جاؤ ہم گھر پہ ہیں اور فیطان مدینہ جائیے وہیں مدری مذاکرہ راشدان رسول کے ساتھ رہیے کام کاج پہ جانا ہے چلے کام کاج پہ چلے جائیے اس کے بعد پھر فیضان مدینہ آ جائیے وقت فیضان مدینہ میں گزاری جو باب المدینہ کے میں بالخصوص ان سے ارض کر رہا ہوں اور جو دیگر جگہوں پر ہیں تو شاید میرا خیال ہے کہ بارہ سو مقامہ سے زیادہ مساجد میں پاکستان میں اتقاف ہو رہا ہوگا میرا اندازہ ہے تو آپ وہاں اتقاف نہ کر سکے تو وہاں وقت گزاری ہے مسجد مسجد ہوتی ہے زمین کا سب سے بہترین حصہ مسجد ہے سب سے بہترین حصہ مسجد ہے اب آخری اشرا ہے اگر زندگی کے یہ آخری دس دن زندگی کے یہ دس دن اگر ہم کچھ کاروبار سے اور اپنے دیگر جو نجی معاملات ہیں اس سے تھوڑا سر باہر نکال کر اللہ کی راہ میں دے دیں فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان کا تو کوئی پہلو نہیں ہے اے میرے مدنی چینل کے ناظری ہمت تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اس کی رحمت پر نظر رکھ کر اس کے کرم پر نظر رکھ کر اس کی اطاؤ پر نظر رکھ کر کی کیا جب آپ کا یہ وقت اللہ کی راہ میں دینا آپ کے گھریلو پریشانی دور کرنے کا ذریعہ بن جائے آپ کے کاروبار کے کھلنے کا ذریعہ بن جائے قرض کے اترنے کا ذریعہ بن جائے بیماری پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بن جائے مغفرت کا ذریعہ بن جائے رحمت کا ذریعہ بن جائے جنت سے بے حساب داخلے کا ذریعہ بن جائے ہم سب کو اس رب کی رحمت پر نظر کرنی چاہیے جو قادر مطلق ہے جو رسق دینے والا ہے شفا دینے والا ہے پریشانی دور کرنے والا ہے دکھ درد دور کرنے والا ہے محبت دینے والا ہے اتفاق دینے والا ہے چین دینے والا ہے سکون دینے والا ہے آرام دینے والا ہے وہ رب کریم ہے وہ رحیم ہے رمضان اور اوبارہ کا مہینہ دیا ہے ہم کو آ جائیے فیضان مدینہ آ جائیے عاشق نے رسول کی صحبت میں آ جائیے مدنی چینل کے سلسلوں میں گم ہو جائیے دیکھتے رہیے اور گناہوں سے بچنے کی نیت کر لیجیے اب گناہ نہیں کریں گے یا آخری اچرے میں تو پکی نیت کر لیں گے ہماری نگاہ کسی بے پردہ عورت کی طرف نہیں اٹھے گی کر لے نیت آج کر لے میرے مشکل خشاہ شیر خدا کر رجول کریم کی آج رات ہے, کی رات ہے ان کے در سے تقسیم ہوتی ہے ان کی انشاءاللہ فضائل بیان کروں گا مدینہ مدینہ آپ سنتے رہیے گا کر لیں نیت ہماری نگاہ بد نگاہی نہیں کرے گی بالکل نہیں کرے گی بالکل نہیں, نہیں کرے گی نہیں کرے گی کسی اجنبی عورت کو ہماری نگاہ نہیں دیکھے گی نہیں دیکھے گی نا نہیں دیکھے گی کوئی موسیقی کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں جائے گی نہیں جائے گی نہیں جائے گی انشاءاللہ شاء نہیں جائے گی بالکل اپنی وہ بنا لے جماعت ایک بھی نہیں جائے گی نماز ایک بھی نہیں جائے گی فکر مدینہ کروں گا میں اور زیادہ زیادہ مدنی چینل پر بیٹھ کر امیر سنت کے ارشادات تو موبائل کے بیانات سنوں گا ہوں امید کرو آپ نے نیت کر لی ہوگی ابھی سے کال لے لوں رہ جائے گا اگر کال لے لوں گا تو ٹھیک ہے آپ کالس کریں میں انشاءاللہ شاء آپ کی کالس بھی لوں گا اور کالس آ گئی ہیں آپ بھی کریں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا سب کی کالیں لے لوں جو جو جتنا ممکن ہو سکا کوشش کریں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی پہلے کچھ نام وغیرہ القاب وغیرہ کے حوالے سے عرض کر دو کیونکہ اسلامی نالج بہت کم ہوتی ہے آج کل ہمیں اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ فلاؤ بتائے فلاں کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کتنے ہیں کھلاڑی کی تعداد کھلاڑیوں کے نام کتنے ہیں ناموں کی تعداد اچھا ریزرو کھلاڑی کتنے ہیں ان کے تعداد کون رہے گا یا ان کے ان کے نام یاد ہوں گے ایکٹروں کے نام یاد ہوتے ہیں ان کا پورا نصب یاد ہوتا ہے ان کا پورا خاندان یاد ہوتا ہے کیا ہے کسے ہے سب یاد ہوتا ہے پوری وہ ان کی سائڈیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اس پہ بہت زیادہ معلومات کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کیا پہنتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارا جو ماحول ہے مگر اسلام کی معلومات بہت کم ایون کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں معلومات بہت کم صاحبہ کرام اڈے مردوان اس میں بھی بالخصوص خلفہ راشدین اور پھر میرے آکا میرے مولا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اللہ معلومات ہم کو ہونی چاہیے تو آئیے کچھ ان کے متعلق میں معلوماتی باتیں بھی عرض کرتا ہوں علی الحبیب صلی اللہ تعالی آپ مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فاطمہ بنتے اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ نے اپ اپنے والد آپ کی والدہ مجدہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کا نام علی رکھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا لقب سے نوازا اس کے علاوہ مرتضہ یعنی چنا ہوا کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القاب ہیں آپ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں مزید تفصیلات سنتے خلیفہ چہارم آپ چوتھے خلیفہ ہیں جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کر اللہ تعالی وضہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے ابو الحسن یہ امام حسن مجتما جو آپ کے شہزادے ہیں ان کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے اور ابو طراب والا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ حضرت سیدنا ساحل بن ساحل فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک روز شہزادی کون خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے ان کے جانے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم گر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سے ان کے بارے پوچھا انہوں نے جواب دیا مسجد میں آپ تشریف لے کر ملازہ فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ پر سے چادر ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے پیٹ مٹی سے آلود ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیٹ سے مٹی جھاڑنے لگے اور دو مرتبہ فرمایا کم ابا تو یعنی اٹھو اے ابو تراب تو یہ ابو تراب یہ آپ لقب آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ لقب آپ کو عطا کیا گیا تھا آراض امام علیہ سنت عاشی کے صحابہ اور اہل بیت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہدا کے بخشش میں لکھتے ہیں اس نے لقب خاک شہن شاہ پایا اس نے لقب خاک شہن شاہ سے پایا جو مولا ہے ہمارا <سلو علی> الحبیب صلی <سلو> اللہ تعالی وسلم <رحمت> مزید سنتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمنت ہیں عام الفیل یہ ایک لفظ تاریخ میں بولا جاتا ہے یعنی جس سال نہ مراد نہ ہنجار ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ ہے کعبۂ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا اس واقعے کو سے اس کو مناسبت عام الفیل تو عام الفیل کے تیس سال بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کی عمر شریف تیس برس تھی تیرا رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وضہ الکریم خانہ کاباد شریف کے اندر پیدا ہوئے یہ جی مستدرک کی روایت ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام سجت سعید فاطمہ بنت تیاست آپ دس سال کی عمر میں ہی دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے اور نبی رحمت شفیع امت کے زیر تربیت رہے تادم حیات آپ کی امداد و نصرت و دین اسلام کی حمایت میں مصروفی عمل رہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم معاجرین اولین اور اشرہ مبشرہ میں شامل ہونے،, ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے غزۂ بدر اور ارشد غزوائے خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واسل نار ہوئے ابیر المومین حضرت سیدنا سعیدنا ظن الرائن عثمان غنی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین دستے بابرکت پر دائٹ کر کے آپ کو ابین المومنین منتخب کیا چار برس آٹھ ماہ نو دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے سترہ یا انیس رمضان المبارک کو ایک حبیص خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہوئے اور اکیس رمضان المبارک اتوار کی رات جام شہادت نوش فرمایا تو یہ آپ کا ایک انتہائی مختصر سا تعارف میں نے بیان کیا اور پھر پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں کیونکہ معلومات کی بہت کمی ہوتی ہے اور ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں صحیح معلومات اتھینٹیکیٹ انفارمیشن اتھینٹیکیٹ نالج کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے لہذا میں نے آپ کو ان کا مختصر تعارف بیان کیا بڑے با کرامت آپ کی شخصیت تھی بڑی بڑی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی اس کی تفصیلات کے لیے میرے ہاتھ میں رسالہ کرامات شیر خدا یہ رسالہ کرامات شیر خدا یہ مقتط المدینہ سے ہم حاصل کر سکتے یہ امیر علیہ سنت الحمد ہمیں عطا کیا ہے اور اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق بھی بہت سارے برسوں سے آتے ہیں جناب یہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں یا غوث اعظم کہتے ہیں مولا مشکل کشاہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہے اس طرح کے وسعت سے آتا ہے وسط شیطان کا کام ہی وسط سے ڈالنا ہے اس کا جواب بھی کل ہمیں مدنی مذاکرے ملا بھی تھا مگر اس کا تحریری جواب آیتیں روایتیں بزرگ دن کے اقوال ان تمام تر معلومات پر مز... ایک جگہ جمع کر کے کوشش کر کے کسی حد تک جمع کر کے اس کے تو ڈھیرو دلائل اور ڈھیرو معلومات لی جا سکتی ہے اس رسالے میں بھی لکھا گیا ہے تو اگر کسی کو اس طرح کے شیطان بس سے ڈالتا ہے کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے, یہ یوں, ہے یوں ہے وہ یہ چار باتیں پڑھ لے ان شاء اللہ تعالی امید ہے یہ چار باتوں سے اس کی غلط فہمی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی اور اس معلومات کا بھی خزانہ آ جائے گا اس طرح کے جن کو بھی وسط سے آتے ہیں وہ یہ رسالہ اگر دے دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے وسط سے دور ہو جائیں گے اللہ نے چاہ تو امید کرو اب یہ رسالہ پڑھیں گے لے لیں یہ ویب سائٹ پر بھی موجود ہے رسالہ امید کرتا ہوں اب وہاں سے اس رسالے کو حاصل کر لیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک بڑی زبردست آپ کی بہار حقیقی بہار کرامت ہی کہوں گا میرے آکا مولا مشکل کچھا اور خدا کر رہا ہوں اللہ تعالی وزور کریم کیسی کی کہاوت ہے یہ کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں نا تو گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے یعنی گھوڑے کی دو رکاب ہی ہوتی ہیں جس پینڈل جس میں ہم پاؤں ڈالتے ہیں تو گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں رکھ کر تو تلاوت قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری رکاوٹ میں پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے آپ پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے حیرت میرے آقا مولا مشکل خشائیں شیر خدائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کی زیر تربیت انہوں نے پرورش پائی ہے اللہ تعالی نے ان کو مقام و مرتبہ اور وہ بلندی عطا فرمائی کہ کیا بات ہے یہ میرے آقا مولا مشکل خوشا شیر خدا کریم کی کہ جو سور بقرہ سورا کے دو سو چوہتر ہے جو اپنے۔ جو اب وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام یعنی حصہ ہے ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم صدر الرفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیل خزانہ عرفان میں اس آیت مبارکہ کہتے فرماتے ہیں کہ ایک کال یہ ہے کہ یہ آیت میرے آتا مولا مشتلکشا علی مرتزہ اللہ تعالی وجہ کریم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط چار تراہیم یعنی چاندی کے سکے تھے اور, اور کچھ نہ تھا آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا ایک رات میں ایک دن میں ایک کو پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر قرآن پاک میں تو ایک کول کے مطابق یہ آئےت کریمہ میرے آکا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے حق میں نازل ہوئی امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا شیر لکھا ہے کیونکہ میرے آکا امیر علیہ سنت بھی زبردست آشیق اور اہل بیت ہیں اور انہوں نے ان کی محبتوں کے جام بھر بھر کے پلائے اپنے ماننے والوں کو تو امیر اصل دیکھتے ہیں سخن اتار سخن آ کر یہاں اتار کا اتمام کو پہنچا سخن آ کر یہاں اتار کا اتمام کو پہنچا تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہیں آیات قرآنی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام جو بہت ساری تفسیر ہے یہ تو ماشاءاللہ ایک اچھا خاصا مواد ہے اس رسالے کے اندر اس کے صفحات ہیں فہرست وغیرہ اگر ملا لیں تو اس ستانوے صفحات ہے نائنٹی سیون اور بہت ساری کتابوں کا اس میں حوالہ یاد موجود ہے کہ کن کن کتابوں سے اس میں اسے مواد اس رسالے میں ڈالا گیا ہے تو یہ رسالہ ضرور حاصل کی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سید حسن بن علی علی مرتضی رب اللہ تعالی عنما سے منوی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا لاؤ امنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ عرب کے سردار نہیں فرمایا میں تو اولاد آدم یعنی ساری کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہے جب امیر المومنین مولا مشکل کو شاہ کر اللہ تعالی و کریم حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انصار کو بلانے کے لیے بھیجا جب انصار حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے انصار کے گرو کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس کے بعد کبھی بھی راہ راہ سے نہ بٹکو گے انصار نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ علی ہیں تو میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو اور میری عزت کے ساتھ ان کی بھی عزت کرو پھر فرمایا جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ جبریل امین علیہ السلام نے بازری وہی مجھے بتائی ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے کتنی خوبصورت اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کے زبردست فضائل بیان کر رہی ہے یا روایت مبارک اسی طرح آپ کی فضیلت نے ایک بڑی پیاری روایت لکھی ہے کہ حضرت سعین ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہد شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ کسی نے امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا حکمت تو دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا حکمت و دانائی کو دس حصوں میں تقسیم کیا گیا نو حصے حضرت علی کو اور ایک حصہ اور لوگوں کو عطا کیا گیا کتنی زبردست یہ آپ کی فضیلت ہے اور آپ کو کس قدر علم عطا کیا گیا یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں بھی آپ کی بے حد تعریف فرمائی ہے آپ کو بہت پیارا اور بہت زبردست علم عطا کیا گیا تھا البتہ تفصیل بہت ہے لیکن میں چند چیزیں مختصر کر کر کے ارض کرتا ہوں سب اس کے بعد جو چیز میں آپ کو ارض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کی بات پیار کی بات یعنی آپ سے محبت و پیار کے متعلق بھی کتابوں میں بڑا مواد لکھا گیا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صوبہ استقف اللہ, استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی چنانچہ حضرت سیدہ مجاہد تعالی علیہ سے مربی ہے کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم سے محبت کرنے والے بردبار بار علم والے خشک ہوٹوں والے ایسے نیکوکار ہوتے ہیں جو عبادت کی وجہ سے گوشہ نشین معلوم ہوتے ہیں ہر محبت ہم جس سے کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کی محبت میں اس کی اداؤں کو ادا کرنے کی بھی ہم کوشش کریں کہ جیسے کہ ان سے محبت کرنے والے بردبار آپ کی بردباری اور آپ کا اخلاص اور آپ کا ضبط و صبر ایسا تھا مشہور واقعہ ابھی یاد آیا تو چلیں حصول برکت کے لیے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ جس کافر کو آپ نے زمین پر پٹک کے پھینکا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس بدبخت نے اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا کہ آپ اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیتے اور جب اس بدبخت کافر نے میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کر اللہ تعالی وز ال کریم جب وہ کفر کی حالت میں تھا اس کو تو اس کو برا ہی کہا جائے گا تھوک دیا تو آپ ہٹ گئے اور آپ اس کا سر قلم نہیں کیا اس کو مارا نہیں کہا کیا ہوا اب تو مجھ پر قابو پا چکے تھے جس وقت میں تیرا سر اڑا رہا تھا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی دشمنی کہ تو اسلام کا دشمن ہے اللہ اور اس رسول کا دشمن ہے میں تیرا سر اڑا رہا تھا مگر جب ت نے میرے چہرے پر تھوکا تو میری نفس گزب نہ ہوئی نا غصہ آتا آدمی کو تو میں اللہ کا شہر ہوں نے نفس کے لیے تو یہ کیوں مار اتنی زبردست اور سمجھنے کے لیے یہ روایت ہے ہم میرے آقا مولا مشکل کشا شعر خدا کر رام تعالی وجول کریم سے محبت کرتے ہیں آپ کے بارے میں یہ ابھی سنا کہ چار چار جنم دے آپ کو پاس اور ایک ایک کر کے ایک اعلانیہ ایک چپ کر ایک رات پہ ایک دن میں صدقہ کر دیا مال کی محبت ان کے پاس کا دنیا کی محبت ان کے پاس کا یہ تو صبر و وناک کے پہ کرتے تو زہد و تقوی کے پہ کرتے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کیا ہم سوچ نہیں بنائیں گے انہوں نے جس انداز سے اپنے شہزادوں کی پرورش کی حضرت امام حسن اور امام حسین لبزی اللہ تعالیٰ رہنما کیا ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے جس انداز سے وہ گھر چلاتے رہے کیا اس انداز کو نہیں دیکھیں گے جو کیفیت ان کے گھر کی ان کے کھانے پینے کی تھی کیا ہم اس کو نہیں دیکھیں گے اور کیجیے محبت کرنا اچھی بات ہے تم جس سے محبت کرتے مرنے کے وہ اس کے ساتھ ہو گئے محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے تمام صحابہ کرام کی تمام خلفۂ راشدین کی صدیق اکبر کی حضرت فاروق آزم کی حضرت عثمان غنی کی مولا مشیل کشا شیر خدا کر تعالی و تعالیٰ کریم رضی اللہ تعالی نما اللہ سب کی محبت عطا فرمائے ہم کو کام محبت عطا فرمائے مگر ان کی محبت میں ان کی اطاعت بھی ہونی چاہیے ان کی اداؤں کو ادا کرنا بھی ہونا چاہیے ان کے کردار سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس کردار پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارا ہونا چاہیے ایک جگہ پر میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وزال کریم فرماتے ہیں کہ عالم کو کسی مسئلے کی دریافت کرنے پر جب کہ وہ اس سے کمحکو واقف نہ ہو یہ کہنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہ میں اس مسئلے سے واقف نہیں ہوں خود فرماتے جب مجھ سے کچھ دریافت کیا جاتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اس مسئلے سے نہ واقف ہوں پھر اس وقت میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور میرا یہ جواب مجھے خود بےحد مرغوب اور پسند ہے اتنی خوبصورت بات ہے ہم سے جب کوئی بات کرتا کو کوئی پوچھتا ہے ہم سے کا جواب نہیں بن پڑتا تو ہم یار یاد تو پڑتا ہے یا یاد پڑتا ہے یاد تو پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوگا یار اب دیکھ لینا مجھے ایسا ہی لگتا ہے شاید ایسا ہی ہوگا ہم اس انداز سے کر کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کت پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ارے بھائی سیدھے سیدھے کہہ دو نا کہ یاد نہیں ہے سیدھے سیدھے کہہ دو پتا نہیں ہے اس میں کیا حرج ہے یعنی یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کی ٹھنڈک ہم کو محسوس ہوگی میں نہیں جانتا نہیں معلوم نہیں معلوم کیا حرج ہے کہنے میں نہیں معلوم نہیں آتا ضروری ہے کہ جو سوال ہم سے کیا جا ہم اس کا جواب دینے کی قابلیت اور اہلت رکھتے ہی ہوں. نہیں معلوم بنا کر دینا چاہیے امید کریں کہ ان کے کردار پر اور ان کے اقوال پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے کالس آئی ہوئی ہیں کال سنائیے پپا کی زیارت بھی کرتے رہے کال بھی سنتے رہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ میں محمد میں محمد محبوب علی اختاری ہند کی ایک گاؤں ارجن پورہ سے ارد کر رہا ہوں الحمدللہ عزوجل نگرانی شورا کے سلسلے مدنی پھولوں کی مدنی میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے بس رمضان سے ہی مکمل سلسلہ دیکھنے کی سازت حاصل ہو رہی ہے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور روزانہ ہمارے نگرانی شورا آنے نئے نئے مدنی پھول ہمیں بتاتے ہیں اور الحمد للہ ازل اللہ کے پدل و کرم سے ان مدنی پھولوں کو ہم اپنی مدنی گلدست میں سجانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ہمیں یہ سلسلہ بہت ہی پیارا لگتا ہے ہم سارے گھر والے مل کر بیٹھ کر دیکھتے ہیں الحمدللہ اور نت نئے موضوع پر ہمارے نگر شورا اس مدنی پھولوں کی مدنی بیٹھنے میں اچھے اچھے موضوعات لے کے آتے ہیں ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور الحمد للہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی رب کریم آپ کو اس حوصلہ افزائی پر اجرے عظیم مرحمت فرمائے اور جو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے جزاک اللہ جی کال سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگرانی شعا کی بارگاہ میں عرض ہے ماشاء اللہ آپ کے سارے आपको سلسلے روزانہ آپ کو अच्छे ہیں اور بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تندرستی اور درازی عمر بیرخیر تو میرا یہ ایک آپ کی مشورہ کہہ رہے ہیں یا میرے دل کی حسرت کہہ رہے ہیں کہ یہ تھی کہ مدنی چینل جیسے کیبل پر جو ہے نا وہ آ ہے یا ڈش کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں تو دل کی خواہش تھی جی کہ کاش ہے کاش کہ ہمارا مدنی چینل اسی طرح کسی نے لگایا ہوا ہے تو اس کے ذریعے بھی ہر گھر کے اندر پہنچا ہے جو غریب اور افراد ہیں جو بچارے کیبل نہیں لگوا سکتے یا ڈش نہیں لگوا سکتے آکاش کے ان تک بھی مدنی چینل جو ہے نا وہ پہنچے اور وہ بھی جو ہے مدنی چینل جو ہے نا وہ دیکھیں دوسرا یہ عرض ہے کہ جس طرح مسجد چینل پر آج کل ہمضان البارہ کے اندر ماشاء اللہ اسلام بھی بہت زیادہ جو وہ مدری چینل کو لائک کرتے ہیں دوسرے پروگرام جو ہے وہ فاشی والے چینل اکثر لوگ جو وہ بند کرتے ہیں یا کم دیکھتے ہیں تو آج کل لائف ٹرانسمیشن جو ہے نا وہ جاری ہے بہت اچھے ہیں لیکن جو آپ کے بیانات سیری کے اندر ریکارڈ ہو چکے ہیں جیسے ہمیں کیا ہو گیا ہے یہ کہاں خبر آدمی اور دوسرے بہت سارے بیان ہیں اگر وہ بھی کبھی جبھی چلائے جائے تو اس سے کافی جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا اسلام بھئیوں کے اندر جو وہ دلی آئے گی ماشاءاللہ اللہ اللہ اللہ مدنی چینل کو جو ہے نا وہ آباد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ نے بھی حصلہ ضائع کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیا رب کریم آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اور یہ کہ اب جہاں پر مدنی چینل نہیں آ رہا اور وہاں کیا کیا صورت بننی چاہیے مجھے اس کا مطلب پراپرلی اندازہ نہیں ہے ایک تو کیبل اپریٹرز ہیں ان کا تعاون ہے اور وہ مطلب کہ کوشش کرتے ہیں کہ امید تو یہی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہوں گے کہ اچھے انداز سے اور اچھے نمبروں پر مدنی چینل یہ ہمارے اشیکان رسول کے گھروں میں آئے تاکہ یہ علم دین حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو سنتوں کے مطابق سنوار سکے تو ان تمام تعاون کرنے والے عاشقان رسول جو اپریٹرز ہیں میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ تعاون کرتے ہیں اچھا تعاون کرتے ہوں گے دوسرا یہ کہ جو ڈش ہم لگاتے ہیں چھت پر اپنی یا مکان پر کہ جس کے ذریعے مدنی چینل آتا ہے اب یہ میرا خیال یہ دو دو, دو تین ہی ذریعے ہیں اور نیٹ کے ذریعے عموماً مدنی چینل لوگ دیکھتے ہیں اب جن ایریاز میں مدنی چینل نہیں ہے یا وہاں کوئی اس طرح کی سروس نہیں ہے اب میں نہیں جانتا کہ کیا ایسا کوئی بائیلوز یا قانون ہے کیونکہ ہمیں جو کام کرنا ہے قانونی طور پر کرنے کا ہم ذہن رکھتے ہیں کہ اگر بائی یا ایسا اصول یا ایسا طریقہ کار ہو کہ وہ جگہیں جہاں پر نہ ڈش ہے نہ اس طرح کا کوئی نظام ہے دیکھ سکے تو وہاں کو ایسا قانونی نظام ہمیں مل جائے نا تو ہم وہاں کوئی کوشش کریں اور پورے پورے گاؤں اور علاقوں میں جہاں بچاروں کے پاس کوئی سی سہولت نہیں ہے کہ ان کو مدنی چینل دیکھنے کی سہادت ملے رہی بات سنتوں بھرے بیانات کی تو مدنی چینل پر اس وقت نشریات آپ کے سامنے ہیں اس وقت بظاہر کو اس طرح بیان چلے تو میں بھی موقع بموقع حاضر ہوں امیر ال سنت کے جو مدنی پھول چل رہے ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سارے نیکی کی دعوت کے اور اصلاحی امت کے مدنی پھول ہم لیتے رہتے ہیں یہی سب ہم سیکھنے کو بھی ملتا ہے تو یوں اس وقت شاید نشریات میں براہ راست نشریات کا بھی سلسلہ ہے تو کوئی ایسا سپیس مل جائے کہ پورے کے پورے بیانات اور وی وغیرہ چلا دیے جائیں اللہ علم اس کی گنجائش نکلے یا نہ نکلے اسے عمومی طور پر لوگ براہ راست سلسلوں کو پسند کرتے ہیں اور براہ راست سلسلوں میں زیادہ توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں باب مکاللہ اس کے, کے ریکارڈ بیان چلے البتہ آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ اور آگے مشورے کا بھی شکریہ اس طرح کیا مشورے دیں مدنی ڈاٹ مہک ایٹ مدنی چینل ٹی وی یہ ای میل ایڈریس دیا کل بھی میں نے مجھے میلز موصول ہوئی ہیں میلز پڑھی ہیں لیکن چونکہ ان میلوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہر بات میں چینل پر کا بیان نہیں کر سکتا اور ریپلائی کا تقاضا بھی نہیں کرتی ہر بات ساتھ والی مسجد میں اذان اور یہ پروس میں اذان کا جواب دے لیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الا اللہ حویب سلو اللہ کال سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں پہلے ریگولر نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد دو تین دو تین دن نماز پڑھتا ہوں تو اس کے بعد آٹومیٹک میں نماز سے نہیں جا پا رہا پھر اس کے بعد دو تین پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں پانچوں وقت نماز پڑھتا رہوں اور میں ایک بھی نماز لکھ رہا ہوں اللہ تعالی آپ کے جذبے کو مزید بڑھائے کہ یہ احساس باقی رہے یہ احساس سلامت رہے کہ میری کوئی نماز بھی نہیں چھوٹنی چاہیے البتہ یہ کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے نماز پڑھنے کی توفیق چلی جاتی ہے ان گناہوں ان بے باکیوں ان عادتوں کا جائزہ لیں جس کی وجہ سے نماز کی توفیق چنتی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ یار میں نماز پڑھتے پڑھتے میں نماز سے رہ جاتا ہوں بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں بدگمانیاں تو کوئی جیبت تو کوئی چگلی تو کوئی مال کے حوالے سے کوئی بے احتیاطیاں ماں باپ کی ناراضگی کیونکہ نیکی کی توفیق تو اللہ کے کرم سے ملتی ہے تو بندہ رب کو راضی کرتا رہے تاکہ اس کی بارگاہ سے یہ ملنے والی توفیق کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے اور ہم فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات اور سنت و مستخبات اور تلاوت قرآن مسجد دیگر عبادتوں پر بھی استقامت پا سکے اروب اللہ مین شعیط الرجیم کا بھی ورد رکھیں شریف پڑھنے کا بھی ورد رکھیں تاکہ نفس و شیطان سے بھی بچت ہوتی ہے کچھ حجرے کے اولاد کی طرف آ جائیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی بچت کا سلسلہ رہے گا میرے لیے سنت کی بارگاہ میں دیوانوں کی بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے رنائیے کیا ہو رہا ہے یہ جو ہے نا یہ مطلب کہ لینے بعض لوگ کہتے گئے یار کیا تو یار آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کتنی جگہوں پر اس طرح کے مطلب یہ ہجوم لگتے ہیں کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو لوگ ہجوم کرتے ہیں اور یہاں کوئی جائیداد اور پلاٹ اور مال و دولت نہیں بٹ رہا ہوتا بس ایک نیک آدمی کی چھئی ہوئی چیز ایک نیک آدمی سے نسبت رکھنے چیز لینے کے لیے یہ دوڑتے پڑتے ہیں کہ یار کچھ ہمیں مل جائے یہ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے نیک بندوں کی طرف رخ ہوتا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے بڑے بزرگوں کے ساتھ یہ ادائیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اب ہمیں دیکھنے کو موقع ملتا ہے الحمد للہ چل ہم لوگ کئیوں کو تو دیکھنے کا بھی کوئی موقع نہیں ملا کرتا تو کھانا کھانے سے تو ہو چکے ہیں ماشاء اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قول سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور میں احمد خان دینا بنے مدینہ سے عرض کر رہا ہوں حضور ایک کچھ دن پہلے آپ نے مجھے مدنی قافلے اور اعتکاف کی ترغیب دلائی تھی حضور, جی حضور, حضور میں نیت کرتا ہوں کہ چاند رات یا عید کے دن ان شاء اللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا ادھر اعتکاف میں مکمل تو نہ ہو سکا لیکن میں ان شاء زیادہ سے زیادہ وقت متقفین کے ساتھ گزارنے کی نیت کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ علاقے میں زیادہ سے زیادہ مدنی قافلے علاقے سے زیادہ سے زیادہ مدنی قافلے کس طرح سفر کروائے جائیں اور دوسرا یہ ارشا فرمائیے کہ ہم اجتماع میں کوئی بیان وغیرہ سنتے ہیں تو بہت اچھا ہے لیکن اسی مبلی کا بیان مدنی چینل پہ جب سنتے ہیں یا گھر میں تو اس وقت وہ اثر نہیں ہوتا تو گھر میں یا مدنی چینل پہ بیانات وغیرہ سننے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول اشار فرما دیتے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کا بھلا فرمائے دعاً رکھی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکار وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہماری نکی کی دعوت کو قبول کیا اور اس پر عمل کرنے کے بھی آپ نے نیت فرمائی عرض یہ ہے کہ یہ نیت بہت اچھی کی اور جو آپ کی اس وقت جو پریشانی تھی امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کی برکت سے ہماری ان جملہ مشکلوں کو بھی آسان فرما دے رہی بات علاقے میں مدنی قافلے وغیرہ کے حوالے سے تو جب ہم خود مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں برکت اور ترقی خود محسوس کریں گے ہم ہم مدنی کافلے سفر ہر کوئی یہ کہے کہ میرے یا مدنی قافلے سفر نہیں کرتے تو اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کرتے ہیں میں بھی نہیں کرتا تو پھر مدنی قافے کہاں سے سفر کریں گے جب آپ سفر کریں گے تو خود بخود جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ہر اسلامی بھائی اپنے مدنی کافلوں کو کا مسافر بنے اور ہر ماں تین دن کم از کم کا مدنی کافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر سلو الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم چلے باپا کے پاس چلتے ہیں آپ کا دوسرا جو سوال تھا میں باپا سے پوچھتا ہوں مدینہ ہے کیا ایک سوال آیا میں چاہ رہا ہوں جواب عطا وہ اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پچھلے سلسلوں میں مدنی قافلے وغیرہ کی دعوت پیش کی تھی تو انہوں نے ریپلائی دیا اگر الحمد میں اب چاند رات کو مدنی قافلے میں عید کو سفر کر رہا ہوں وہ بھی اچھی نیتیں انہوں نے دیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے وگر وہ ایک سوال یہ کر رہے تھے کہ جب ہم کسی کا بیان مسجد میں بیٹھ کر یا سامنے سنتے ہیں تو ہمیں بڑا مطلب وہ اثر کرتا ہے یا سمجھ میں ہے لیکن جب مدنی چینل پر بیٹھ کر سنتے ہیں تو بعض اوقات وہ چیز ہم محسوس نہیں کرتے تو بابا یہاں کیا مطلب کہ آشقہ رسول کی صحبت کی برکت ہوتی ہے یا مدنی چینل پر چونکہ عموماً یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیان نہیں سنا جاتا اس کی وجہ سے وہاں پر پراپر اثرات مرتب نہیں ہوتے اس کا کیا جواب دیں گے آپ ہم نے ابھی کھانے کی دعا بھی نہیں پڑی اچھا تو آپ آب ابھی دعا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں یا اگر مختصر یہ جواب اگر عطا ہو جائے اس کے بعد پھر ہم آپ کی طرف آ جائیں گے پھر دعا وغیرہ ہوتے رہے دعا بھی کرنے پھر ناطخوانی بھی ہوتی رہے گی ازان کا ٹائم ہونے والا آج ساڑھے نو بجے جمع جی جی جی جی نو تو پچیس جی منٹ پہلے اذان ہونی چاہیے اتنی کوم وزو کیسے صلات و السلام یا رسول اللہ کرے گی الحمد للہ اللہ اتویم اتوانی من سقاني من ماءه اللهم بارك لنا فيه ورقمنا خيرا منه الحمد لله الذي الحمد اشبعنا واروانا وانعم علينا وافضل الحمد للہ کا نی غیر سنا تو الله علیکم نبی اللہ يا نور الله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 حاجی میں مشوروں مجلس سکھری پجا تھی ہوئی سامان سو کارن سالنج مستقبل کل مشور ہو گئے تو مجھے ایشا میں اعلان کر دیا کہ کل سے جی بابا الحمد العالمین رب والسلام وسلام سید المرسلین رسول اللہ وعلی یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی وَعَلَى يَا نور اللَّهِ اور عشیقان رسول کا قرب جو ہے اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں اور مدنی چینل پر سننا یہ تو مجبوری کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی سنے اور سنتے لوگ بے چار آنے آ نہیں سکتا ورنہ بار بار بجلی جاتی ہے کہیں پر कहीं آ جاتے ہیں نو سگنل ہو جاتا ہے हो سگنل آ جاتا ہے کیوں کچھ تو رکاوٹ ہے پھر یہ کہ بچہ دوڑ کے آ جاتا ہے تو امی بلا لیتی ہے تو دیکھ کے یکسوئی مدنی چینل پر نہیں ہوتی اس لیے وہ لطف بھی نہیں آتا تو اگر براہ راست سنتا ہے تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے کہ یکسوئی حاصل ہوتی ہے جب یکسوئی حاصل ہوگی تو لطف بھی آئے گا سمجھ میں بھی آئے گا اور ذہن بھی بنے گا اس لیے جو بابل مدینہ میں رہتے ہیں نا کم از کم وہ تو کوشش کیا کریں گے اس طرح کے سلسلوں میں براہ راست خزانہ مدینہ میں آ کر سنیں گے تاکہ آپ کو فائدہ زیادہ ہو اور نہیں آنا ہے پھر مدنی چینل سے کام چلائے کہ مدنی چینل کے فوائد بھی اپنی جگہ پر کم نہیں ہے اس کے بھی مدنی بہاریں آئے دن مدنی چینل پر سنائی جاتی ہے کہ کتنے ناظرین سن سن کر فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ کئی بار غیر مسلم بھی مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہوئے ابھی چند روز پہلے رمضان ہی میں بھی تو ایک غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے اپنے مدنی چینل کے ذریعے کہ میں مدنی چینل پر ہوں جی آپ مجھے مسلمان کر لو یا اس طرح ہوا تھا نا آپ کو فون بھی آیا تھا جی جی فون پہ بات کی تھی کون سی رمضان تھی کوئی کیا تھا رمضان کون سی تھی تاریخ پہلے آشرے ہی کا تھا یہ پہلے ہاں مدنی سوٹ بھی پہنوں گا اماما بھی پہنوں گا وہ تو سب بول رہا تھا بیچارا آپ جانتے ہیں سجا لیا تھا وہاں آپ کے کونٹے گئے عیسائی بھائیوں سے اس مدنی سوٹ بھی سجا لیا مسلمان ہوتے ہی اور یہ میرے مسلمان مسلمانوں گھر میں پیدا ہوئے داڑھی رکھنا نصیب نہیں ہو رہا مجھے okay, یہ تو کہا تھا دا, میں داری بھی رکھ رہا ہوں مدنی سوٹ بھی سب پہنوں گا تو یہ ماشاء اللہ کر چکے ہیں اپنا لازم لازم لازم